حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا اپنے آپ کو پاکیزہ تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے یا بھی طریقہ کچھ نظر آتا ہے اپنے آپ کو بہت ظاہر کرنے کا کہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ آگے سے ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں آپ بالکل گناہ گار نہیں ہیں اگر آپ گناگار ہیں تو ہمارا کیا ہوگا آپ تو اتنے نیک ہیں آپ نے فلاں بھی کام کیا اب سوچیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں اور آگے سے ہم جواب دے دیں کہ ہاں واقعی آپ بڑے گناہ گار ہیں ہمیں تو بڑی فکر ہے آپ کی تو پھر وہ یہ کہنا چھوڑ دیں گے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں تو اپنے گناہوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے دکھاوا سا لگتا ہے گناہوں کی معافی تو رب کے سامنے سجدے میں گر کر ہاتھ پھیلا کر گڑ کر مانگنی چاہیے فرمائے بل اللہ یزک کی میشا ولادلم فتیلہ ان پر تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح کہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے سے بھی نہیں چوکتے اور ان کے سریحن گناہ ہونے کے لیے بس یہی ایک گناہ کافی ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ جپت اور تاغوت کو مانتے ہیں جپت حبشی زبان کا لفظ ہے عربی میں آ گیا ہے اس کا مطلب ہے جادو ٹونا ہاتھ دکھانا شگون لینا ہارسکوپس جن کو ہم کہیں سپرسٹیشنز یہ اوکلٹ سائنسز اس کا ذکر ہے یہاں پر کالی بلی اگر راستہ کراس کر گئی تو شگون لے لیا اور کوا اگر گھر پر بیٹھ کے بول لیا تو اس کا شگون لے لیا یا سیڑھی کے نیچے سے نکلنے میں شگون لے لیا یہ شگون لینا یہ سب چیزیں جپت کے اندر آتی ہیں یا رنگوں کو مبارک یا منحوس سمجھنا دنوں یا پتھروں کو نمبروں کو یا مہینوں کو مبارک اور منہوج سمجھنا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو فیروزہ مافق نہیں آتا یا ہم کو تو ٹوپاز مافق نہیں آتا لیکن ہیرا سب کو مافق آتا ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں تو ڈائمنڈ سوٹ ہی نہیں کرتا نہیں تو یہ چیزیں بہرحال بالکل اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہیں یہ سب چیزیں جپت کے اندر شامل ہیں یہ دیکھنا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا یا ہاتھوں کی لکیریں کسی کو دکھانا اس کے بارے میں احادیث میں جو مضمون آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ دکھانے سے یا نجومی کی بات پر یقین کرنے سے چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی اگر کوئی بدشگونی لے لے تو کفاری کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہ لا را اللہ قئی ولا خی الا اللہ ولا الہ غی رکا تو فرمایا کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو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 پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک کے عظیم بخش دیا مگر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ مو موڑ گیا اور منہ مو موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے ان الدینہ کفر وبیاتینہ سوفنسلیمنارہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یقینا ہم ان کو آگ میں ڈالیں گے کلا نغلب اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزا چکھیں اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے کھال کی بات کی جا رہی ہے آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ساری حساسیت ساری سینسیشن جلد کے اندر ہوتی ہے جلد کی اوپر والی لیئر میں ایپیڈرمس اگر جل جائے تو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو بتایا کہ جہانوں میں تو جلدیں بدل دی جائیں گی اور جب نئی اسکن آتی ہے تو کتنی حساس ہوتی ہے کتنی وہ سینسیٹیو ہوتی ہے تو وہ خوب یہ جلنے کا مزہ چکھیں گے ان اللہ کا نارزیز الحکیمہ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ جوڑے دیے جائیں گے اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو ان اللہ نبی <بِه> کتنی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تمہیں کرتا ہے ان اللہ كان نا سمیم اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے اب طریقہ کیا ہے عدل کا وہ بتا دیا گیا یا ائلدین آ منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اتی اللہ وتی رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب یہ اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ جدا جدا اطاعت کا لفظ آیا ہے ان دونوں کی اطاعت ہے انکنڈیشنل ہے غیر مشروط ہے جو حکم دیں گے ماننا ہوگا آگے وہ المری من کم اور ان میں سے جو لوگ تمہارے درمیان صاحب امر ہوں ان کی اطاعت شرط کے ساتھ ہے کنڈیشنل ہے بس یہ کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں تو ان کی بھی اطاط کرو جیسے بھی آپ کو حدیث سنائی کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو اب اگر کوئی جھگڑا ہو گیا کوئی کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپس میں تنازعہ ہے کھینچتان ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ چیز تو بدت ہے یہ چیز تو غلط ہے تو کیا کرو کیسے سولو کرو گے فرمایا فن تنازعات تم فی شعی ان فرودہ و ان کن تم تو بل آخر پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ کی طرف پھیرو یعنی قرآن سے دلیل نکالو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرو یعنی حدیث اور سنت سے دلیل لاؤ اور یہ کام کون کرے گا اگر واقعی تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو خیر و اور یہی کار ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی بہتر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے تاغوت کی طرف رجوع کریں حالانکہ انہیں تاغت سے کفر کا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 اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے اعراض کرو انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے وما ارسل میں رسول ان اللہ و تاب اللہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے بڑی اہم آیت ہے یعنی اللہ کے طرف سے رسول اس لیے نہیں آتے کہ بس ان کی رسالت پر ایمان لے آؤ اور پھر جس کی مرضی تم اطاعت کرتے پھر بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفُسَهُمْ جَعَعُوكَ وَاسْتَقْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو جب بھی اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے اب یہ آیت بہت اہم ہے فلا تو نہیں وہ ربی کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم لاہیوں نونا یہ ہرگز ممن نہیں ہو سکتے ہر نہیں ہو سکتے بات کب تک منہ کا فیما تسلیم جب تک اپنے باہمی اختلافات میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے پھر جو کچھ آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح تسلیم کریں یعنی پروفٹس لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی مسٹ ناٹ بی کوشچن مس ناٹ بی چیلنجڈ جو اللہ کے رسول کا مقام ہے قانونی مقام ہے جو ان کا مقام اللہ نے دے دیا ہے کوئی اس پر سوال اٹھا نہیں سکتا نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم ان کی اتھارٹی کو نہیں مانتے اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کو ماننے کے انکار کے برابر ہے یہاں ایمان کا معیار بتا دیا وہ لوگ مومن کہلانے کے مستحق ہی نہیں جو سنت اور حدیث کو نہ مانے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کہتا کہ قرآن کو مانتا ہوں لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں مانتا سوچیے کیا ہوتا اسی وقت اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا تو آج بھی یہی قانون اپلائی کرتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول کے اقوال اور رسول کے اعمال کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا چاہ رہا ہے کیوں ایسے کہتا ہے اتنی قیمتی چیز کو کوئی کیوں اٹھا کر پھینکنا چاہتا ہے وہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ میرے کہنے کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ درجہ مجھے وہ مقام دو جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور درجہ ہے اس کے لیے پھر کہتے یہ ہیں کہ حدیث محفوظ نہیں رہی یہ پھر لا علمی کی بات ہے بغیر جانے بوجھے کہہ دیا کہ محفوظ نہیں رہی تو لا علمی میں تو لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں جیسے انسان جب چاند پر گیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں یہیں کوئی پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں جا کر اور کہہ دیا چاند پر پہنچ گئے تو یہ ایسی ہی بات ہے لا علمی کی وجہ سے اگنورنس کی وجہ سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اگر واقعی سنت اور حدیث محفوظ نہ ہوتے تو اللہ تعالی مزید انبیا بھیجتا مزید رسول بھیجتا اور یہ سلسلہ جاری رہتا اللہ کا بہت بڑا فضل ہم مسلمانوں پر کہ ہمارے پاس حدیث اور سنت کا خزانہ محفوظ ہے ورنہ چالیس سے زیادہ مقامات پہ جو عطی اور رسول کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم بے معنی ہے ہم قیامت کے دن اللہ سے کہتے کہ اللہ ہم کیسے اطاعت کرتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا نہ صرف آپ کے احکامات محفوظ ہیں بلکہ آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتیں چھوٹے چھوٹے کام تک محفوظ ہیں تبھی ہی تو اتباع کا حکم دیا ورنہ ہم کہتے کہ اللہ ہم کیسے اتباع کریں ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ کے رسول کیسے سوتے تھے اور کیسے کھاتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے اتنی ڈیٹیل کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے اور مسلمان تو مسلمان نان مسلمس بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنی محنت حدیث سائنسز پر کی گئی ہے اتنی دنیا میں کسی اور علم پر محنت نہیں کی گئی بہت سائنٹیفک بہت پرسائز طریقے پر محدثی نے کام کیا اور وہی طریقہ ان کا تھا جس پر کہ آج سائنسدان جس طریقے پر کام کرتے ہیں یعنی کہ پہلے ریسرچ کرنا پھر ایلیمنیشن چیزوں کا اور پھر جو چیزیں بچ جائیں ان کی ویریفیکیشن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ میں قرآن دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی بالکل جیسے ہر خزانے کے ساتھ چابی ہوتی ہے تو قرآن ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی سنت اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کتاب ہے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا اسلام ایٹ دا کراس روڈز چھوٹی سی کتاب ہے شاید آپ کو اسٹال پہ مل جائے محمد اسد نے لکھی ہے یہ ایک جیو تھے اور جرنلسٹ تھے اس کے بعد یہ اسلام لائے اور بہت انہوں نے اسلام کی خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے ان کے کتائیوں سے گزر فرمائے یہ لکھتے ہیں دا سننا از دا کی ٹو دا انڈرسٹینڈنگ آف دا اسلامک رائز مور دین تھرٹین سینچریز اگو اینڈ وائی شوڈ اٹ بی ا کیڈرسٹینڈنگ آف ار پرٹ ڈی جنریشن کتاب انہوں نے لکھی ہے تقریباً تقریباً صدی ہو چکی ہے لکھتے ہیں سونانمس اسلامکس دا سونان واس دا آئرن فریم ورک آف دا ہاؤس آف اسلام اینڈ اف یو ریمو دا فریم ورک فرام ا بلڈنگ کین یو بی سرپرائز اف اٹ بریکس ڈاؤن لائک آف cards پھر آگے لکھتے ہیں دا سنا of دا پروفیٹ از دیر فور نیکسٹ ٹو دا the second source of Islamic law of social and personal behavior. In fact, we must regard the Sunnah as the only valid explanation of the Quranic teachings, the only means to avoid dissensions concerning the interpretation and adaptation to practical use. The slogan we so often hear today is, let's go back to the Quran, but let us not be slavish followers of the Sunnah. It merely betrays an ignorance of Islam, Those who so resemble a man who wishes to enter a palace but does not wish to employ the genuine key which alone is fit to open the door. And this is not a journalist. They have written a book very dear. They have written a book. If you have a to read it. And if you have not given them, and you have not killed them, and you have not اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے وہ میت اللہ و رسول اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے تو کیا ہوگا انجام ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ مشکلات آئیں ہو سکتا ہے آؤٹ کاسٹ بن جائیں ہو سکتا ہے لافنگ اسٹاک بن جائیں ہو سکتا ہے نکو بن جائیں ہو سکتا ہے کچھ دنیا کا نقصان ہو جائے کوئی بات نہیں انجام دیکھیں کیا حسین ہے فرمایا فلائے کا مالین اللہ علیہ من و صدیقین و شد وین و حسنا کا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء سوچے میں اور آپ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کو انشاءاللہ اللہ اگر ہم نے اطاعت کی صدیقین صدیق, صدیق صدیقوں کے ساتھ مریم علیہ السلام صدیقہ تھیں ابو بکر رضی اللہ ان کو دیکھیں گے وشدا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھیں گے حضرت حمزہ ایسے لوگ یہ کمپنی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 پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا یہ ایک خالص منافقانہ مینٹیلیٹی ہے جو کہ پورٹری کی جا رہی ہے پروفٹ شیئرنگ کے لیے ہر وقت تیار نقصان میں لاس میں حصہ بٹانے کو تیار نہیں اور یہی دراصل سودی ذہنیت ہے جو وجود میں آتی ہے فلی قاتل فی صدی لاہ ال یشرون الحیات تت دنیا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 اور فریاد کر رہے ہیں اے ہمارے رب اس بستی سے ہمیں نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ تاغت کی راہ میں لڑتے ہیں بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں المتین قیل کفَََُ اِدیا کم وقیم الصلاۃ وََََََََََعۃ و ذكا <زَكَاة> تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زكوٰۃ دو یہ مکی دور میں حکم تھا بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی بدلہ لینا تو دور کی بات یعنی كہ اپنے ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کفو اے ہاتھ باندھ کے رکھو یہ اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم تھا لیکن قرآن میں آپ کو یہ حکم کہیں نہیں ملے گا تو کہاں سے یہ حکم آیا مسلمانوں کے پاس وہی خفی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے یہ حکم سنا اور مومن کی تو علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ کبھی بھی اللہ کے رسول سے یہ پلٹ کر سوال نہیں کرتا تھا کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں ذرا قرآن سے دلیل تو نکال کے دکھائیے یہ انداز خالص منافقوں کا ہوتا تھا آگے سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے وہ کہتے تھے لو اللہ نزلت سورہ کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہو جاتی تو اللہ کے رسول نے فرما دیا مان لیا تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا اپنے ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ کچھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور زندگی کی مہلت دی ان سے کہیے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 جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی اگر اللہ رسول کی اطاعت دونوں سے مطلب صرف اور صرف قرآن ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ بات اس طرح تکرار کے ساتھ دہرانے کی یہ دراصل رسول کی اطاعت لٹمس ٹیسٹ ہے کہ کون واقعی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے رسول کی اطاعت سے بے نیاز رہ ہی نہیں سکتا مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے من عطانی فقت عط اللہ ومن اثانی فقط اصل اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے تحقیق اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تحقیق اللہ کی نافرمانی کی ومن طو فمار صلی حفیظہ اور جو منہ مو موڑ گیا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا یہ منہ پر کہتے ہیں اتاد گزار یعنی باتوں باتوں میں کیا کہتے ہیں ہم بہت اطاعت کرتے ہیں پھر زراج اس کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے شادیوں سے پہلے میلاد اور اللہ کے رسول کی شان میں ناتیں اگر کوئی ان کو یہ کہہ دے کہ اگر تم نے شادی سے پہلے اللہ کے رسول کی شان میں ناتیں پڑھیں ان کا ذکر کیا تو پھر شادی سنت کے مطابق ہو جائے گی تو پریشان ہو جائیں گے وہ جس رسول سے محبت کے دعوے اور عظمت کے گن گائے جا رہے ہوتے ہیں اسی رسول کی کتنی سنتیں شادیوں میں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں نہ صرف سنتیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں کتنے قرآن کے احکامات جو ہیں وہ پامال ہو رہے ہوتے ہیں قرآن جو ہے وہ دلہن اور دولہ کے سر پر ہوتا ہے احکامات پیروں تلے وہ یقلونتا کہتے ہیں ہم اطاعت گزار ہیں مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہارے حکم کے خلاف مشورے کرتا ہے اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے تم ان سے درگزر کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہی بروسے کے لیے کافی ہے افلا تدب برون القرآن کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے ریفلیکٹ نہیں کرتے اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف پایا جاتا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 جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کفا بلمرد سب ما سمیا کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے یہ نہیں کرنا چاہیے ویریفائی ہو جائے اس کو بیان کریں ویریفائی نہیں ہوتی نہ ذکر کریں ول فضل اللہ علیہ رحمت تم شعتان اللہ کلیلہ تم لوگوں پر اگر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کی راہ میں لڑو تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں البتہ اہل ایمان کو لڑنے کی رغبت دلائیے ترغیب دیجئے بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے میں یشف شفاعت حَسَنَةً یق لَهُ نَصِيبٌ المنہا جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پالے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بھلی بات کی تم نے دعوت کسی کو دی اور جتنے لوگ اس بھلی بات کو مان لیں اس پر عمل کر لیں تو ان سب کا جو ثواب ہوگا ان کو تو ملے گا ہی تم کو بھی ملے گا تو اچھے کام کی سفارش کرنا یعنی کہ اچھے کام کو پھیلانے کی کوشش کرنا صدقہ جاریہ یہ چیز انسان کے لیے بنتی ہے وہ میں یش و شفاعت سید یق اللہ کفل منہا و قان اللہ علیہ کُلش اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے یعنی کسی نے اگر کوئی برا راستہ یا برا طریقہ جو ہے وہ شروع کیا تو جب تک وہ برائی دنیا میں موجود رہے گی اس شخص کے اعمال نامے میں بھی اس برائی کا ایک حصہ لکھا جاتا رہے گا بغیر اس کے کہ برائی کرنے والوں کی سزا میں کچھ کمی ہوئی تحیت ان فحیو بحث اور کان علا کو لیش ان حسیبہ اور جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم مومن ہو نہیں سکتے اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو اور آپس میں محبت کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ تم آپس میں سلام کو عام کرو افش سلامہ بینکم اپنے درمیان سلام کو رائج کرو کسی نے آ کر اللہ کے رسول سے پوچھا ایسلامی الاسلامی خیرون یا رسول اللہ ہمیں بتائیے سب سے اچھا اسلام کا طریقہ کیا ہے کون سی بات بہترین ہے اسلام کی آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کرنا ان کو بھی جنہیں تو پہچانتا ہے اور ان کو بھی جنہیں تو نہیں پہچانتا یہ مسلمانوں کا شعار ہے مسلمانوں کی پہچان ہے سلام کرنا آج ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور سلام کرتے بھی ہیں تو یا تو کہتے ہیں سلح علیہ کم اب اسلحم کے تو کوئی معنی نہیں ہیں یا کہتے ہیں سلام علیہ بچوں سے کہتے ہیں اچھا ہم کہل بھاؤ بولو اچھام بولو اسام اسسام کا مطلب ہوتا ہے موت تو پراپر پروناؤنسیشن صحیح طرح سے اس کو پروناؤنس کرنا چاہیے پہلے سلام کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور سلام کا جواب دینے والے کو بھی نیکیاں ملتی ہیں لیکن بہرحال سلام میں سبقت کرنے والا درجے میں بھی فضیلت لے گیا دیکھیے یہاں کیا کہا گیا کم از کم اتنا ہی تو کیا کرو یا تو وہی وہ لوٹا دو یا اس سے بہتر السلام علیکم کے جواب میں صرف نوٹ کر دینا یہ بھی ٹھیک طریقہ نہیں ہے تکبر سا لگتا ہے اس کے اندر یا شکل دیکھے بغیر بہت ہی ٹھنڈے ٹھنڈے کہہ دینا وعلیکم یہ انداز بھی اچھا نہیں ہے گرم جوشی کے ساتھ سلام کا جواب لوٹانا چاہیے السلام علیکم کے جواب میں کم از کم وعلیکم السلام ضرور کہنا چاہیے اور جو زیادہ اجر حاصل کرنا چاہے وہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ و کہہ دے تو یہ سارا کچھ چھوڑ کر اب ہم نے ہائے اختیار کر لیا یا یو اختیار کر لیا تو کہیں بچے آپ کو یو کہیں آ کر یا ہائے کہیں آپ کہیں ٹھیک ہے والیکم یو لیکن پہلے سلام کرو سلام پہلے ہونا چاہیے اس کے بعد جو وہ اپنی عمر کے تقاضے کے حساب سے چونچالیاں کرتے رہیں وہ اپنی طرف رہنے دیجئے لیکن یہ چیز بہرحال اپنی جگہ ضروری ہے اور السلام علیکم کہنے پر شرمانے کی ضرورت نہیں یہ نہیں کہ ہم کو اس لیے کہیں کہ ہم ظاہر کریں کہ ہم تو پراپر طریقے سے اردو نہیں بول سکتے ہمارا تو عین نکلتا ہی نہیں اگر عین پڑھیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں کس مدرسے سے اٹھ کر آئی ہیں اور ہم جب بالکل الٹا سیدھا پروناؤنسیشن کریں گے تو کہیں گے اچھا بہت انگلش میڈیم سکول سے آئی ہیں اس قسم کے کمپلیکسز میں ہمیں پڑھنے کی قطم ضرورت نہیں انگلش بولیں پرفیکٹ فرینچ بولیں پرفیکٹ عربی بھی بولیں پرفیکٹ عربی بولیے مخارج میں کمپرمائز مت کیجیے مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں فرمایا ان اللہ حکان علاق ان حسیبہ اللہ ہر چیز کا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 اس آیت کا مراقبہ کر لیجیے ممن استطق من <حَدیثًا> اللہ سے بڑھ کر سچی کس کی بات ہو سکتی ہے کسی کی نہیں ہو سکتی اللہ ہم سو فیصد یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے اللہ بہت بلند اور بالا اور پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالی نازب باللہ غلط بیانی سے کام لے أَسْتَقُ من من اللہ حدیثہ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں